نشست میں اللہ تعالی کی توفیق سے ہم یہی دیکھیں گے کہ سوشل میڈیا پہ آج ہماری خلوتیں کتنی متصل ہیں اگر وہاں ہم اس امتحان میں کامیاب ہو جائیں تو انعام کیا ہے ناکام ہو جائیں تو نقصان کیا ہے اور ہم کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں وہ کون سے ٹولس اور ذرائع ہیں جن کو اپنانے سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں صاحب کے رام رضوان اجمائی عمرہ کے سفر پر تھے اور عمرہ کے سفر میں حالت احرام میں آپ جانتے ہیں کہ شکار کرنا منع ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ اللہ تعالیٰ نے صحاب کے نام رضوان اللہ علیہ اجمائین کا ایک امتحان لینا تھا اور پیش کی بتا یا دیا اے ایمان والو لو اللہ نہ یقیناً لازمی طور پہ اللہ تارا امتحان لے کر رہے گا پھر وہ امتحان اللہ تعالی نے کیسے لیا امام مقاتل عظیم مفسر ہیں اس آئے مبارکہ کی تصویر میں کہتے ہیں کہ وہ امتحان اس طرح سے لیا گیا اتنا شکار اتنے پرندے اتنے ہرن اور اس قدر زیادہ وافر مقدار میں کہ اس سے پہلے صحابہ کاب نے اپنی پوری زندگی میں اتنا شکار کبھی دیکھا ہی اور قریب اتنا کسی رالی جو ان کے خیمے تھے خیمے کے اندر پرندے آ رہے ہیں اور قریب سے شکار گزر رہے تنا لو ایدیکم اور اس صدر قریب آ آ کے پرندے بیٹھ رہے ہیں کہ صحابہ چاہیں تو اپنے ہاتھ سے اس پرندے کو پکڑ کے شکار کر لیں لیا اللہ ہو میں افاقو ہو بلوئی امتحان کا مقصد بھی اللہ نے بتایا اے میرے نبی کے صحابہ میں نے امتحان اس لیے لینا ہے تاکہ واضح ہو جائے کہ خلوتوں میں میرا خوف کون کھاتا ہے فَمَن بَعْدَ فَلَهُ عَذَابٌ <عَلّی> جو اس پیشگی اطلاع کے باوجود حد سے بڑھے گا بے شک تم پیغمبر کے صحابہ ہو غزۂ بدل کر چکے ہو اور بہت سارے مارگے لڑ چکے ہو لیکن اس امتحان کے اندر تم میں سے جو ناکام ہوگے حد سے بڑھے گا اسے دردنا غذا ہوگا اس کی مبارکہ سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ سنت اللہ ہے کہ اللہ خلوتوں میں امتحان لیتا ہے میں <سؤال> آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں اور آپ کے زمین پہ دستک دے کے پوچھنا چاہتا ہوں اگر خلوتوں میں صحابی رسول ہو کر ایک پرندے کا کوئی شکار کر کے اس پہ زیادتی کرے تو اس کے لیے تو عذاب علیم ہے اور اگر اکیسویں صدی میں میرے اور آپ جیسا کوئی گناہ گار خلبتوں میں لوگوں کی عزتوں کا شکار کرے تو اس کا کیا بنے گا آج ہماری جنریشن کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ نماز نہ پڑھتے ہوں یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے لیکن اتنا بڑا نہیں کہ نماز بالکل نہ پڑھتے ہوں مسئلہ تو ان لوگوں کا ہے جو نماز پڑھتے بھی ہیں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بعض و نہ ہوتی ہو بعض و بھی ہوتی ہے مسئلہ یہ نہیں ہے کنفرینس نہ ہوتی ہوں کانفرینس بھی ہوتی ہیں ایشو یہ نہیں ہے کہ رمضان میں ہم روتے نہ ہوں پرابلم یہ نہیں ہے کہ تاخ راتوں میں ہم جاگتے نہ ہوں اصل چیلنج یہ نہیں ہے کہ ہم مختلف رشتے آنکھ نہ بہاتے ہوں آج اس دور کا بہت بڑا امتحان یہ ہے کہ وہی لوگ جو اپنے اجتماعات میں رونے والے ہوتے ہیں نمازوں میں آنسو بہانے والے تاج راتوں میں گریہ ازاری کرنے والے اور شب زندہ بیداری کا ثبوت دینے والے وہی لوگ جب فیس بک کے پیج اور واٹس ایپ کے گروپ پہ بیٹھتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت پن ایمان کہاں ہوتا ہے انسان کی دو حالتیں ہوتی ہیں یا وہ خلوت میں ہے یا جلوت میں ہے جلوت اوپن پلیس گیدرنگ اجتماع سب کے سامنے موجود ہونا اس میں بھی ڈرنا تو چاہیے لیکن اس میں ڈرنے کے فیکٹرز اور بھی ہوتے ہیں آپ کو محسوس ہوتا ہے میں نے گناہ کیا تو سارے لوگ دیکھ رہے ہیں میں نے گناہ کیا تو میری بیچسی ہوگی میں نے گناہ کیا تو میرے وقار پہ حرف آئے گا اور کردار پہ ایک ڈھبا لگ جائے گا میں نے گناہ کیا تو بدنامی ہوگی میں نے گناہ کیا تو فلاں استاد دیکھ رہا ہے فلاں شخص دیکھ رہا ہے گویا جلوت میں گناہ سے بچنے کے داہیے فیکٹرز اور اسباب ویلن بہت سارے موجود ہیں خلوت جب انسان اکیلا ہو اور اسے علم ہو کہ میں جو کچھ کروں گا اس کو ڈیلیٹ کر سکتا ہوں میں جو کچھ دیکھوں گا اس کو انکرپٹ کر سکتا ہوں میں جو براوزنگ کروں گا اس کی ہسٹری اپنے کارڈ سے واش کر سکتا ہوں ان حالات میں جو صرف اللہ کی خاطر غلط براوزنگ سے بچ جاتا ہے وہ اپنے خلوت کے امتحان میں کامیاب انسان ہوتا ہے دنیا کی ساڑھے سات ارب کی تقریباً آبادی ہے جس میں سے موبائل یوزرز تقریباً پانچ ارب کے قریب ہیں اور جو پانچ ارب موبائل کے یوزرز ہیں ان میں سے تقریباً اڑھائی ارب لوگ فیس بک کو استعمال کرنے والے ہیں اور ایکٹو یوزرس ایکٹو یوزرز وہ ہوتے ہیں جنہوں نے صرف اپنا اکاؤنٹ ہی نہیں کھولا بلکہ اس کو وزٹ کرتے ہیں ویکلی کرتے ہیں منتھلی کرتے ہیں ڈیلی کرتے ہیں کسی بنیاد پہ کرتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ ایک اہم بات سمجھنے والی یہ ہے کہ اس سوشل میڈیا کی عادت ہماری نیو جنریشن میں اس حد تک سرائت کر چکی ہے کہ بعض سائنٹسٹ اس کو پلنگ ان ڈرگز کہتے ہیں یعنی بجلی پہ چلنے والی منشیات جیسے نشے کی عادت ہوتی ہے اس طرح نشہ بن چکا ہے اور ایک رپورٹ کے مطابق خصوصاً تیرہ سال کی عمر سے لے کر پچیس سال کی عمر تک جو نوجوان بیٹے اور بیٹیاں سوشل میڈیا کو استعمال کرنے والے ہیں ایک رپورٹ اور اندازے کے مطابق رات کو ان کا سب سے آخری لمحہ بھی فیس بک پہ گزرتا ہے اور صبح اٹھتے وقت کے سب سے پہلا کام فیس بک کو دیکھنا ہوتا ہے صرف یہی نہیں پھر سوشل میڈیا کے ان ذرائع کے اوپر ایک دور وہ ہوتا تھا جب برائی کرنا مشکل ہوتا تھا غلط منظر غلط نگاہی اور کسی ننگی اور برہنہ تصویر کو دیکھنے کے لیے سینما ہاؤس ہے شہر سے دور یا کسی جگہ پہ چھپ کے لوگ جاتے تھے جن برائیوں کو دیکھنا اور کرنا مشکل تھا آج میرے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے چھوٹوں اور بڑوں کے لیے ان سے بچنا مشکل بنا دیا گیا سابقہ دور کے اندر جن چیزوں سے ہم بیس اکیس سال کی عمر تک واقف نہیں ہوتے تھے دور میں سات آٹھ نو دس سال کے بچے بھی پردے کی ان چیزوں سے واقف اور آگاہ ہو چکے ہیں ستم بالائے ستم یہ ہے ستم بالائے ستم یہ ہے کہ صرف یہی نہیں کہ وہ چیزیں تنہائیوں میں ہمارا امتحان ہیں میں اس نوجوان کو کبھی نہیں بھولتا جب ستائیسویں رات تھی رمضان کا مہینہ تھا رب کو منانے کے لمحے تھے آنسو بہانے کے اوقات تھے رات کے اس لمحے اللہ کے گھر میں لیٹے ہوئے میں یوں دست دے کے فارغ ہو کے اس کے پاس سے گزرا جب میری نگاہ پڑی تو ستائیسویں شب میں مسجد میں لیٹے ہوئے رمضان کے مہینے میں ننگی او اور بری تصویریں اعوذ آؤ من الشیطان تو پو لے انجو ادل بلا شبہ ولو جو بل دیکھے اپنے رب کی خشیت اختیار کرتے ہیں دو اس کے معنی یا تو تعلق ہے رب سے کہ انہوں نے اپنے رب کو نہیں دیکھا اور پھر بھی اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ ان کو دنیا کی کوئی آنکھ نہیں دیکھ رہی ہوتی وہ خود عالم غیب میں ہوتے ہیں کوئی ان کو آبزرو نہیں کر رہا ہوتا وہ پھر بھی اپنے رب سے کرتے ہیں ان کو مبارک بات دے دو کہ اللہ ان کی زندگی کے سارے گناوں کو بم کر دے گا وہ اجر ان اور اچر بھی بہت بڑا عنایت کرے گا اچر بھی بہت بڑا عنایت کرے گا ان شو نو مو روی وسی پہ لوگ ان سجو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام السلام شاعر کروانے ای شخص ہے زندگی بھر عمل سے غافل رہا ہے احتزار کا وقت ہے نظر کی کیفیات کے قریب قریب ہے اور اس سے پہلے ہی اپنے رشتہ داروں کو جمع کر کے ان کو ایک وسیعت کرتا ہے کہ نیکی تو کوئی کر نہیں سکا جب مر جاؤں نا تو تم اشما و خوب بہت ساری لکڑیاں جمع کرنا ایندھن اکٹھا کر کے اس کو آگ لگانا جب آگ کے شولہ بھڑکیں میری لاش کو اندر پھینک دینا اور اتنی دیر تک پھینکنا کہ یہاں تک کے میرے سارا کا سارا جیل ساری کی ساری چمڑی سارے کا سارا گوشت ادر جائے اور گوشت کے کدڑنے کے بعد وہ آگ ہڈیوں تک پہنچ جائے پھر میری ہڈیاں بھی چل کے رات کا ڈھیر بن جائیں پھر اس رات کے ڈھیر کو سنبھال لینا اور انتظار کرنا حتیہ کہ جب ایسا دن آئے پھر یوم نراش جس میں تیز ہوائیں چلیں طوفان آئے جھکڑ چلیں آندیاں ہوں ہوائیں دن دو تیز ہوں اور جوگن پہ ہوں اس وقت میری وہ سنبھالی ہوئی راک اس کو اکٹھا کر کے کسی سمندر اور دریا کے کنارے پہنچ کے اس کو یوں اڑانا کہ ہواؤں میں پکھر کے وہ سمندر کے پانیوں میں برف ہو کے نہ بیت ہو جائے آنکھوں سے گائے ہو جائے ایسے ہی کیا انہوں نے رب کریم نے اسے سامنے کھڑا کیا اور پوچھا میرے بندے اپنے آپ کو اتنی سدا کیوں نہیں ڈھونڈنے اپنی لاش کے بارے یہ وسیعت کیوں کی جواب دیا اللہ تیرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر بڑا لگتا تھا کہا تو جیسا بھی تھا تیرے اس ڈرنے کی وجہ سے میں تیری زندگی کے سب گناہوں کو غالب کر دیتا ہوں اور ایک روایت میں وضاحت ہے کہ وہ بے عمل بھی تھا اور بد عمل اتنا تھا کہ کفن چوری کیا لگتا تھا مردوں کو معافی کرتا تھا کہنا نبا کپڑے کھول کھول کے کفر چوری کرتا تھا نوشو نلوئی لو کبھی دو تین چیزیں جناب کا ہو گئی اسور بول ہے نا یہ ہمارے ڈیلی سلیبس میں شامل ہے ایسا نصاب ہے کہ اس کو روزانہ پڑھنا چاہیے کہا ان کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے اگلی بار سوشل میڈیا پہ آپ نے اپلائی کر کے قرآن کی اس آئند کو بار بار سننا ہے اور میرے بیٹوں اور میری بیٹیوں میرے بزرگوں میرے بھائیوں میری بہنوں میری ماں اور ان کو دلوں کی تختیوں پہ نوٹ کر کے جانا ہے Quan si la qu aเจ کرو یا چہرن کرو سر کرو یا چہرن کرو خفیہ کرو یا الامیہ طور پہ کرو کیا باتیں ہیں قرآن کی اللہ کے کلام کے کیا کہنے ہیں ہر دور میں کیسے رہنمائی کرتا ہے ذرا اپلائی کریں اپنے سوشل میڈیا کے اوپر فیس بک اکاؤنٹ کے اوپر واٹس ایپ کے گروپ کی اوپر, کے کی اوپر یو ٹیوب کے چینلز کے اوپر انٹرنیٹ کی سائٹس کے اوپر ٹویٹر کی ٹویٹس کے اوپر اور اپنے سارے میسجز کے اوپر اپنی کال کے اوپر اور رام کال کے اوپر اور اپنے مسڈ کال کے اوپر اپنی لائکنگ کے اوپر اور اپنے کی سارے فیوریٹ جو شیئرنگ ہیں ان کے اوپر رب کریم اکیسویں صدی مسلمانوں بیٹوں بیٹیوں سے خصوصاً میں اللہ کا بندہ رب کے کلام کی روشنی میں عرض کرنا چاہتا ہوں رب کریم ہمیں کہنا چاہتے ہیں تم آہستہ آہستہ کرو یا اونچی اونچی کرو تم کوڈ لگا کے کرو یا کوڈ اوپن کر کے کرو تم کمرے بند کر کے کرو یا کمرے کھول کے کرو تم میسجز کرو یا تم چیٹنگ کرو تم امیج بھیجو یا تم کلک بھیجو تم شیئرنگ کرو یا تم لائکنگ کرو تم فارو کرو یا تم پوسٹنگ کرو ذرا ایک دھیان رکھ کے کرنا کہ رب کریب صرف یہی نہیں کہ تمہاری سب چیزوں سے واقف ہے وہ تو یہ بھی جانتا ہے کہ جب کر رہے ہو تو تمہارے سینوں میں نیت کیا ہے نیت کیا ہے قَوْلَكُمْ إِنَّهُ سروے فی فی بلا وہ نہیں جانتا جس نے تمہیں پیدا کیا وہ جس نے تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دے دی ہیں وہ جس نے تمہیں ٹچ کرنے کے لیے فنگر پرنٹس دے دیے ہیں انگلیاں دے دی ہیں وہ جس نے تمہیں ٹیکنالوجی کا علم دے دیا ہے وہ جس نے تمہاری آنکھوں کے پیچھے ایک کروڑ تیس لاکھ لائٹ ریسپٹر لگا دیے ہیں وہ جس نے تمہیں سننے کے لیے کام اور اس کی سماعتیں دے دی ہیں تم آخر سوچتے کیوں ہو وہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ خود جانتے ہیں تم کیا کر رہے ہو <Goo> <tut> لطیف <tut> بھی ہے وہ خبیر بھی ہے اللہ کے ناموں پہ ذرا غور کریں <tut> وہ لطیف بھی ہے وہ خبیر بھی ہے وہ علیم بھی ہے وہ شہید بھی ہے وہ حفیظ بھی ہے وہ مقیب بھی ہے اور وہ محیط بھی ہے اور وہ رقیب بھی ہے اللہ نے ایسے ایسے اپنے نام بتائے اپنے علم کے حوالے سے خصوصاً اس مبارکہ میں تین ناموں کی طرف اشارہ کیا دو واضح طور تو بتائے کہا میں علیم ہوں میں لطیف ہوں میں خبیر ہوں ہم تینوں کا معنی قریب قریب کرتے ہیں ان میں بڑا گہرا فرق پایا جاتا ہے علیم اللہ ایسی ہسکی ہے عدل سے عبد تک کائنات کی تخلیق سے پہلے اسے علم تھا انسان کیا کریں گے جو اس کا ازلی و وبلی نالج ہے اس حوالے سے وہ علیم ہے اور لمحے لمحے رپورٹ پہنچ رہی ہے تازہ بتازہ خبریں بھی وہ دیکھ رہے سن رہے اس لحاظ سے اس کو خبیر کہتے ہیں وہ علیم بھی ہے وہ خبیر بھی کہاں لطیف بھی ہے تمہاری ہر خبر ہر داشتہ ہر رپورٹ ہر شیئرنگ کے اندر گہرائیوں کے اندر اتر کے وہ دیکھتا ہے اس لحاظ سے وہ لطیف ہے بریف بین ہے وہ خفیس بھی ہے کہ جو تم کر رہے ہو اس کا ریکارڈ محفوظ بھی کر رہا ہے وہ شہید بھی ہے اس کو وہ دیکھ بھی رہا ہے وہ محیط بھی ہے اس کے تمام پہلوؤں سے وہ مکمل طور پر آگاہ بھی ہے تم جو بھی کرنا چاہو کر لو لیکن یاد رکھنا وہ تمہارے سینوں کی نیتوں کو بھی جانتا ان hungry, <Beng Zen�> تو پہلا انعام یہ ہے کہ جو خلقوں میں ڈب جائے گا اللہ اس کی زندگی کے سب گناہوں کو باہر بن دوسرا انعام جو تنہائیوں میں رب کریم سے ڈرنے والا ہوگا اور جو تنہائیوں میں خشیت اختیار کرنے والا ہوگا رب کریم کا اس کے ساتھ وعدہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے ایسے بندے سے محبت کریں گے پیار کریں گے الفت کریں گے اسے چاہیں گے صرف محبت ہی نہیں کریں گے میرے بیٹوں اور بیٹیوں خصوصاً میں آپ کی توجہ اپنی طرف پوری یکسوئی چاہتا ہوں بعض دفعہ ہم محض اس شوق کے اندر فارورڈ کرتے رہتے ہیں لائکنگ کرتے ہیں یا سبسکرائب کرتے رہتے ہیں یا فرنڈ لسٹ میں اضافہ کرتے رہتے ہیں ریٹنگ بڑھ جائے ویئر بڑھ جائے لائکنگز بڑھ جائیں زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھنے والے ہو جائیں میرے چینل کو سبسکرائب کرنے والے ہو جائیں اور افسوس ناک رپورٹ کی ایک دو بارہ کی غالباً جیسے مجھے یاد پڑتا ہے کہ پورنوگرافی پہاشی کے اوپر مبنی ویب سائٹس کو سب سے زیادہ امیرکا اور یورپ سے بھی زیادہ ملک پاکستان میں کلک کیا جا رہا رپورٹس غلط بھی ہوتی ہے بعض دفعہ غلط معلومات پر بھی مبنی ہوتی ہے ہو ہے لیکن کم از کم اتنا اندازہ تو ضرور ہوتا ہے کہ ہماری نوجوان نسل خطرے کی کس گہرائی کے کنارے پہ کھڑی ہوئی ہے اور کیسا فیوچر ہے جو اس کو درپیش ہے اور کیا چیلنجز ہیں جس کا آج کے نوجوان کو سامنا ہے ایک بہت بڑی وجہ ان چیزوں کی یہ ہوتی ہے ہم چاہتے ہیں ریٹنگ بڑھے ہم چاہتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کرنے والے بڑھے ہم چاہتے ہیں ویو کرنے والے بڑے ہم چاہتے ہیں واہ واہ ہو جائے شاباش ہو جائے لائکنگ بڑھ جائیں اور پورے سوشل میڈیا پہ شور مچ جائے اس نوجوان کی تو کیا بات ہے ایسی تصویریں ایسے کلپ ایسے امیج ایسی باتیں شیئر کرتا ہے کہ نوجوانوں کے دل اس سے بالکل اس کے اوپر دن گرفت ہی ہو جاتے ہیں اور اس کے اوپر کریفتا ہو کے رہ جاتے ہیں یاد رکھنا محبتیں ریٹنگ سے نہیں ملتی ہیں محبتیں تب ملتی ہیں جب عرش والا رب محبتیں دلوں میں خود پیدا کرتا اگر آپ کس شوق میں یہ کام کرتے ہیں نا کہ میرا مقام اونچا ہو شہرت مل جائے محبتیں مل جائیں تو پھر اللہ کے پیغمبر کی یہ حدیث آئندہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا کہ منتقی قسم کا جو انسان ہوتا ہے جو احسان کے درجے پہ فائز ہوتا ہے رب کریم جب اس سے محبت کرتے ہیں یونادی جبریل کہ رب جبریل کو آواز دیتے ہیں یا جبریل اے میرے سرتاج ملائے جبریل فرشتوں کے سردار میں اپنے فلاں بندے سے کراچی کے فلاں نوجوان سے سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھنے والے فلاں میں امین اپنے آخری نبی کی امتی سے اتنی محبت کرتا ہوں میرا حکم ہے کہ جبری مجھے اس بندے سے اتنی محبت ہے کہ تو بھی اس سے محبت کر تو جبریل اس سے محبت کرنے لگتا ہے سننا ہی جبریل پھر جبریل آسمان والوں سے مخاطب ہو کے کہتا ہے یا اہل لسانا ان اللہ آسمان والو شہرتیں یہ ہوتی ہیں بلندیاں یہ ہوتی ہیں مقام یہ ہوتے ہیں عرش کے اوپر سے مقام پہنچتے پہنچتے اب نیچے کی طرف سے مقام اتر رہا ہے جمریل تک پہنچا ہے جمریل سے آسمانوں تک پہنچا ہے آسمان کے تمام فرشتوں کو حکم ہو گیا ہے فلاں اللہ کا بندہ ہے اللہ کو اس سے محبت ہے اے آسمان کے فرشتوں تم سب اس سے محبت کرو وہ کتنے فرشتے ہیں لاکھوں کروڑوں ہیں اربوں ہیں خربوں ہیں ملین million, ملینز ہیں ہم ان کی تعداد جانتے ہی نہیں سات آسمانوں میں چار انگلوں کے برابر کوئی ایسی جگہ خالی نہیں جہاں کسی نہ کسی فرشتے میں اللہ کو سجدہ نہیں ہوا اور وہ سارے فرشتے اس بندے سے جو تنہائیوں میں کرنے والا ہے اللہ کے محبت کرنے لگ جاتے ہیں پھر جتنی محبت آسمانوں میں ہوتی ہے اتنی قبولیت اتنی شہرت اتنی دلوں میں محبت زمین کے بستے والے انسانوں میں اللہ خود پیدا کر دیتا ہے تم نے شہرتوں کے غلط راستے ڈھونڈے تم نے محبتیں جیتنے کی غلط راہیں اختیار کی یہ سوشل میڈیا کے لاگس ویورز اور لائکنگ دینے والے یہ تو اتنے بے وفا لوگ ہوتے ہیں سات ایک دور ہوتا تھا لاش تڑپتی تھی لوگ جمع ہو جاتے تھے اور یہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ قسم کے لوگ بیچارے ادھر لاش تڑپتی ہے اور ان کو تصویر بنانے کی فکر ہوتی ہے محبتیں کیا ہوتی ہیں جو دلوں میں ڈالی جاتی ہیں میں آج ہی مطالعہ کر رہا تھا ہماری تاریخ کی عظیم کتاب، عظیم عظیم کتاب سنہرے دور سے تعلق رکھنے والے امام اتنے کثیر اللہ البدایہ والنہایہ میں امام احمد رحمہ اللہ کے حالات لکھتے ہوئے بیان کرتے ہیں امام احمد کا کوئی بہت زیادہ نام زندگی میں اتنے چرچے بھی ہوتے تھے جتنے اہل بک کے ہوتے تھے اہل اپنی شہرتوں کے لیے بادشاہوں کی, کرتے، ان کی کرتے، ان کے قریب قریب رہتے، امام احمد, احمد کہا کرتے تھے کس سے کتنی محبت ہے یہ تمہیں تب پتا چلے گا جب ہمارے جنازے اٹھیں گے پھر امام احمد کا جنازہ اٹھا امام ابن کثیر لکھتے ہیں وقت کے بادشاہ نے باقاعدہ اپنے عمار کی طالبین کی سیکٹریز کی ڈیوٹی لگائی کہ تم نے کاؤنٹ کرنا ہے امام احمد کے جنازے میں کتنے لوگ شامل ہوتے ہیں فاؤتو الف الفن وصل سمیعی الف الف الفن وصل سمیعتی الفن امام اتنے کثیر لکھتے ہیں اس دور میں جب بادشاہ نے گنتی کروائی تو امام احمد کے جنازے میں شامل ہونے والے تیرہ لاکھ انسان تھے تیرہ لاکھ انسان تھے اور بعض لوگوں کو جگہ نہ ملی ایک روایت میں یہ بھی اضافہ ہے کہ کچھ لوگوں نے کشتیوں میں کھڑے ہو کے امام احمد رحیم اللہ کا جنازہ ادا کیا امام احمد کا ہمسایہ کہتا ہے البایا و کے حوالے سے کہ میں نے شمار کرنے کی کوشش کی امام احمد کے جنازے کو دیکھ کر صرف جنازے کو دیکھ کر بیس ہزار یہودی عیسائی اور رجوسیوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا محبت پیدا کرتا ہے دل اس کے اختیار میں ہوتے ہیں آپ کی کورنو کے اوپر مدنی سازش کی وجہ سے اور چینل کی وجہ سے وقتی طور پہ آپ کو شاباش واہ واہ اور لائکنگ اور ریٹنگ اور ویورس کو مل سکتے ہیں لیکن آخرت کی بدنامیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے کھاتے میں پڑھ سکتے and جو خلوتوں میں رب کریم سے ڈرنے والا انسان ہوتا ہے رب کریم کا اس کے ساتھ وعدہ ہے جب ہر طرف سے گھٹائیں جائیں جب ہر طرف سے مصیبتیں آ جائیں پہاڑ ٹوٹنے لگیں پریشانیاں گھیر لیں الجھنے زندگی کو مسترد پریشان کر دیں رابطے میں چین اور مسترد رہنے لگے بس اللہ کو ایک حوالہ دینا اللہ میں تیرا بندہ ہونا تیری خلوتوں میں ڈرتا تھا میری دور تو کر دے تو پھر اس بات پہ گواہ ہے اگر سامنے پتھر بھی ہوں گے تو اللہ پتھروں کو پیچھے ہٹا دیں اور اللہ آسانیاں کر دے گا آسانیاں دنیا کی آسانیاں تو ہے ہی نا جیسے اس حدیث میں آتے وغیرہ تو ان میں ایک نوجوان نہیں کہا تھا جب اوار میں پھنستے تھے اللہ ع برائی سے تیرے ڈر کی وجہ سے میں بچ گیا آج تھا پیچھے ہٹ گیا تھا یہ کہہ دعا کی پتھر کو رب کریم نے پیچھے ہٹا کے رکھ دیا لیکن اس سے زیادہ مسے اور کمال کی بات امام ابن قیم رحمہ اللہ علما نے لکھی ہے امام ابن قیم فرماتے ہیں جب بندہ تنہائیوں میں رب سے ڈرتا ہے تو اللہ اس وقت اس کی مدد کرتا ہے جب وہ قبر میں تنہائیوں میں چلا جاتا ہے جب ایک جنرل سٹیٹمنٹ ہے نا ساری آسانیاں اس میں آ جاتی کتنی آسانیاں آتی ہیں یہ استقامت والوں کا کام ہے کتنی آسانیاں آتی ہیں اللہ کی پاک کلام میں سے اس آئے کہ ذرا غور کیجیے مجھے تو یہ بڑی یاد آتی ہے <تصفيق> me mm -hmm. آئندہ کیا ہوگا ڈرنا نہیں پیچھے کیا ہوگا غم نہیں کھانا مبارک ہو جس چندن کے وعدے تھے آج ہم تمہیں اس کی مبارک باد دینے آئے ہیں سارے ہی چھوڑ جائیں گے غم نہیں کھانا پریشان نہیں ہونا ہم دنیا میں تیرے دوست سے تیری نیکیاں لکھتے تھے اب آخرت میں تیرے دوست بن کے رہیں گے اور آگے چندن میں دنیا میں تو اپنے خواہشوں میں کنٹرول کرتا رہا وہ وقت لانے والا ہے تو جو خواہش کرے گا تیرا رب تیری ہر خواہش آسانیت آسانیت اگر سلوتوں میں انسان نڈر ہو جائے بے باک ہو جائے جلی ہو جائے جسارت کرنے لگ جائے ہر آنے جانے والی چیز کو دیکھنے لگ جائے ٹک ٹکی ٹکٹے گھومنے لگے ہر چینل کو سچ کرے ہر چینل کو سبسکرائب کرے ہر امیج کو دیکھے بغیر دیکھنے کے قابل ہے کہ نہیں بس آگے فارورڈ کرتا رہے شیئر کرتا رہے سب سے پہلی سزا یہ ہوگی اللہ نے چیلنج کر کے کہا ہے وہ آئے جو شروع کی پڑی تھی جو تنہائیوں میں امتحان میں کامیاب نہیں ہوں گے ان کے لیے دردنا عذاب ہوگا یا <سلام> الله ربي يقافه من غير فمن اعتدى بعد دارهم فلو عدار أليم إن الذين يحبون النشيع فارشة في الذين کیا کیا دردناک عذاب سر فرس جسم میں قطا کیجیے جسم پہ اذاف آئے گا میرا ایمان ہے رب کریم کے فرمان پہ اور صاحب قرآن کے فرمان پہ دو ٹوک کہہ دیا جس قوم کے اندر پہ ہے عام ہو جائے حتی کہ اس کو ایڈورٹائز کرنے لگے اس کا اعلان کرنے لگے کیا جامع استعمال کیے سوشل میڈیا پہ ایڈورٹائزمنٹ بڑے بڑے بورڈ پہ ایڈورٹائزمنٹ کسی چیز کی تشہیر تب تک مکمل نہیں ہوتی جب تک ہوا کی بیٹی کو نیند برہنا اور برہنا کر کے سب کے سامنے اس کا اشتہار نہیں بنا لیا جاتا رب کے پیغمبر نے فیصلہ کیا جس قوم میں بے حیائی اس حد تک پھیل جاتی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے پھر اس قوم میں تعاون آتا ہے وہ دردیں شروع ہوتی ہیں جو ان کے بزرگوں نے سنی بھی نہیں جائے بنا لو جتنے ہسپتال بنانا چاہتے ہو لیب بنا لو جتنی بنانا چاہتے ہو میڈیکل میں ریسرچ کر لو جتنی کرنا چاہتے ہو تم جی بی, بی ایس اور پی ڈاکٹر پیدا کرتے رہو رب کریم کا چیلنج ہے جس معاشرے سے بہاشی بے حیائی ختم نہیں ہوگی اس معاشرے سے دردیں بیماریاں ختم نہیں ہوگی نیند کی گولیاں کھا رہے پچیس چھبیس سال کے نوجوان جس مائکل ہارٹ کو سن کے تم اپنے آپ کو ریلیکس کرنا چاہتے ہو اور اپنے آپ کو سکون فراہم کرنا چاہتے ہو میرے نوجوان بیٹو اور بیٹیوں وہ تو ایسا گویا تھا خود اس کو نیند میں آتی تھی جب تک نشے کے انجیکشن میں لگواتا تھا ع انفرادی زندگی میں اور پھر اجتماعی زندگی میں اجتماعی زندگی میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ تفصیل ابن کثیر میں لکھتے ہیں کہ قوم لوٹ جب فہاشی میں ساری حدوں کو پلان گئی اور انسانیت کی سطح سے نیچے گر گئی رب کریم نے پوری کی پوری بستی کو اٹھایا حتیہ کیا آسمان کے اوپر جو قریب پہنچے تو جو ان کی بستی کے کتے تھے ان کے بھونکنے کی آوازیں آسمان پہ سنائی دینے لگی وہ امری ان کے گدے کی ہنہانے کی آوازیں آسمان کے فرشتوں کو سنائی دینے لگی پھر پوری بستی کو الٹا کر کے اللہ نے بینک کے اوپر پتھروں کی بارش پر ستا عزاب علی دولدار پانچ کا دلزلہ میں کبھی نہیں بھول سکتا کشمیر آباد کا شہر ہے دو ہزار پانچ کی ایک شک سلسلہ آتا ہے ہم کی جماعت کی طرف سے ایک تعامل کے سلسلے میں وقت بن کے وہاں پہنچتے ہیں میں اپنی آنکھوں سے اس بات کا مشاہدہ کرتا ہوں ایسے ایسے عذاب علیم کے منظر نظر آتے ہیں ایک نیلم نامی ہوٹل ساتھ اس کی منزلیں وہاں کے دوستوں سے ہم پوچھتے ہیں یہ نیچے کیا نظر آ رہا ہے بتاتے ہیں یہ سات ہوٹل تھا جب زلزلہ آیا ہے تو اس کی ساتوں منزل زمین میں دنس گری عذاب علیم ہوگا دوسری سزا یہ ہوگی کہ جب آپ سوشل میڈیا کے اوپر ان چیزوں کو انجوائے کرنے لگیں گے نقد سزا یہ ملے گی کہ آہستہ آہستہ کرتے کرتے آپ کے اندر سے ایمان رخصت ہوگا منافقت بڑھے گی جب ایمان رخصت ہو جائے گا منافقت بڑھ جائے گی الحلی میں روفیہ ہوا رفیع اللہ کر رب کے پیغمبر نے کہا ایمان و حیا لازم و منسوم ہوتے ہیں ساتھ ساتھ رہتے ہیں حیا چلا جاتا ہے ایمان چلا جاتا ہے ایمان کی جب ایمان جاتا ہے جب دل میں زنگ لگ جاتے ہیں پھر سوشل میڈیا پہ بے حیائی کرنے والے دیکھنے والے پوسٹ کرنے والے فارورڈ کرنے والے لوگ ہر مکی میں امام کعبہ کے پیچھے کے اس بارے بھی سن لیں تو ان کو تلاوت اور عبادت کی لذت نصیب نہیں ہوگی ہر چیز کی مٹھاس ہوتی ہے ایمان کی اپنی حلاوت ہے برائیوں کی اپنی مٹھاس ہے اور جو ایمان کی مٹھاس سے محروم ہو جائے برائیوں کی مٹھاس کا آدمی ہو جائے اس کا قلب قلب مریض ہو جاتا ہے پھر اس کی مثال کو اس مریض انسان کی طرح ہوتی ہے جو اندر سے بیمار ہو چکا ہے اب اس کو میٹھی چیزیں بھی کھلائیں تو اس کو ذائقہ کڑوا لگتا ہے کیونکہ وہ بیمار انسان ہے تیسری سزا یہ ہوگی لا من نومتی يتون يوم بحسنات جبال میں یقینی طور پہ نبوت کی آنکھوں سے دیکھتا ہوں نبوت کے علم سے جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑوں جیسی کیا لے کے آئیں گے سب رات کی ٹھیر بن جائیں گی وجہ یہ ہوگی کہ اپنی میں رب کی کو بحال کرنے والے آگے دس منٹ کے اندر اب کی کیجیے پھر علاج کیا ہے کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو ٹرین کریں کہتے ہیں ہم اپنی تربیت کریں کہ ہم سوشل میڈیا کے چیلنج میں اور فہرشی کی بڑھتی بڑھے ہوئے سیلاب میں اپنے آپ کو بچا پائیں اس کا سب سے پہلا علاج اور سب سے پہلا ہم تو وہی ہے جو سورہ ملک میں آیا تھا کہ ہمارے اثر یہ یقین آ جائے کہ ہم کبھی بھی تنہا نہیں ہوتے علام اولا ہم سچن سولا کا لفظ سوال ہو خفیہ خفیہ باتیں کرنا سرگوشیاں کرنا رب کریب نے ہمارا ایمان بنایا کہ جب تین لوگ چیٹنگ کرتے ہیں سرگوشیاں کرتے ہیں آہستہ آہستہ باتیں کرتے ہیں تو یاد رکھا کرو کہ چوتھا ملک کے ساتھ ان کا رب ہوتا ہے جب فیس بک پہ دو لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو تیسرا رب جب تین لوگوں کا واٹس ایپ کا گروپ ہوتا ہے تو چوتھا رب ہوتا ہے جب پانچ لوگوں کا گروپ ہوتا ہے تو چھٹا رب ہوتا ہے جب تک ہوتا ہے تو دوسرا رب ہوتا ہے اس سے کم ہو یا اس سے زیادہ جب ہزاروں اور لاکھوں اور اربوں کی تعداد میں فیس بک کے یوزرز ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی ان کا رب ہوتا ہے پہلا یہ یقین اور ایمان پیدا کریں کہ ہم تو تنہا ہوتے ہی نہیں دنیا والوں کے لیے ہم تنہا ہوتے ہیں لیکن رب تو ہمارے ساتھ سوتے بڑی اہمیت نو نیل ایک لحاظ سے احاطے کے لحاظ سے رب ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ مستمیل ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ ہوتا ہے اپنی یہ تربیت کیجیے نوجوان نسل کی بیٹوں بیٹیوں کی اس نہ کے اوپر تربیت کیجیے کہ ان کے شورا شور میں ان کے و ریشے کے اندر یہ ایمان شرائط کر جائے دوسرا حل یہ ہے کہ صرف رب غریب ہی ساتھ نہیں ہوتے ہر وقت کرامت کا گریب بھی تو ساتھ ہی ہوتے ہیں جب بھی کوئی سوشل میڈیا پہ غلط حرکت کرتا ہے ایک دفعہ ضرور ہے دائیں دیکھتے ہیں بائیں دیکھتا دروازہ دیکھتے ہیں ونڈو دیکھتے ہیں موبائل دیکھتے ہیں سیب ہے کوڈ لگا ہوا ہے اور کوئی مسئلہ تو نہیں ہے کوئی غلط میری حرکت کوئی دیکھتا تو نہیں ہے چند لگنوں کے لیے اس وقت یہ یقین بھی ذہن میں تازہ کر لیا کریں کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اوپر بھگ بھی دیکھ رہا ہے اور کان دادی بھی تمہاری املی کی ہر کچن کو نوٹ کر رہے اور لوگ میں غور کرتا تھا کہ اللہ انگلوں کے پوروں کا بیان کیوں کیا ہے جیسے تم سمجھتے ہو ایسے نہیں ہوگا مجھے روزے قیامت کی قسم ہے تمہارے اس زمین کی قسم ہے جو برائی کرتے ہوئے تمہارے اوپر دستک دے رہا ہوتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے نہ کرو نہ کرو نہ کرو کیا انسان میں سمجھے بیٹھا ہے کیا ہم اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے کیوں نہیں ہاں ہم ہڈیاں تو کیا ہم تو اس کی انگلیوں کے پورے بھی ٹھیک ٹھاک کریں گے میں سوچتا تھا اللہ تم نے انگلیوں کے پوروں کا خصوصی تذکرہ کیوں کیا ہے تو اللہ کی طرف سے میرے دل میں دو جواب ڈالے گئے دو جوابات دل میں آئے صحیح غلط سوچ سکتے ہیں انسانی سوچ ہے لیکن دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اے رب کریم تیرے قرآن کے ہر لفظ میں حکمت ہوتی ہے مجھے سمجھا دینا اس میں کیا حکمت ہے انگلوں کے پوروں کا کیوں تذکرہ ہے تو اس بندہ فکیل کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ شاید اسی ایک تذکرہ ہے کہ آج کا انسان سب سے زیادہ ٹچ اسکرین کے اوپر ہونا اونگلیوں کے پولوں سے کرتا ہے نا کر لو کرنا ہے ہم تمہاری انگلوں کے پونے ٹھیک کر دیں گے اور شاید اس لیے بھی تذکرہ ہے کہ انگلوں کے پولی ہر انسان کی آئیڈینٹیفکیشن فراہم کرتے سام کی انگلیوں کے پورے علیحدہ علیحدہ ہیں یہ بھی پتا چل جائے گا یہ کس کی انگلیاں ہیں امپریشن لگاتے ہونا تم ساڑھے سات ارب کی انسانوں کی آبادی میں سے ہر انسان کا امپریشن اپنا اپنا ہے جو اس کے لیے آئیڈینٹی کا کام کرتا ہے ہم یہ بھی پہچان لیں گے انگلیوں کے پورے کس کے ہیں اور ہم بھی یہ پورا ڈیٹا اوپن کر دیں گے یہ پورے کیا کرتے رہے تیسرا اس کا علاج اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا سیکھیں جب بھی تو برا منظر آئے فوری طور پہ اپنی آنکھوں کو پشت کر لیں اس کو ہائٹ کر دیں ایڈ بلاک کر دیں کوشش کریں اس کو چھپائیں فوری طور پر اچانک پہلی نگاہ معاف ہو جائے گی بار بار دیکھو گے تو ماف اور حساب ہوگا اور نام امان میں آنکھوں کا زنہ <تصفح> بھی علاج مان کیجیے ایمان تعلیم رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں اور اللہ شلی البی کی بن لیا اللہ نے نبیوں میں سے ایک نبی کی طرف کے وحی کی کہ اپنی قوم کو جمع کرو اور ان کو ایک پیغام دو قوم کے لوگ جمع ہو گئے پیغمبر نے پوچھا اللہ آج ان کو کیا خصوصی پیغام دینا ہے کہا آج ان کو یہ پیغام دینا ہے ان سے کہنا ہے اے آدم کے بیٹوں اے آدم کی بیٹی تمہاری ماں دیکھتی ہو تو گناہ کرتے ہوئے شرما جاتے ہو تمہارا باپ دیکھے گناہ کرتے ہوئے شرما جاتے ہو تمہارا استاد دیکھے گناہ کرتے ہوئے شرما جاتے ہو کوئی بڑا دیکھے گناہ کرتے ہوئے شرما جاتے ہو یہ اپنا آدم دینی ودن سب سے ہلکا اور کمزور تمہارا رب ہی نظر آیا ہے میں دیکھتا ہوں اور تم اس سے شرمانجل بھی لائیو لو نیل نہیں اسی کا خوف نہیں ہے اس سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں آپ نے جواب نہیں دینا صرف سوچنا ہے دستک ہے آپ کے دلوں کے دروازوں پر جواب نہیں سننا چاہتا بس اپنے من میں جان کے آپ نے سوچنا ہے اگر تو آپ تیار ہوں کہ کوئی مسئلہ نہیں دیکھیں میرا موبائل اور دکھائیں اس کے میموری کارڈ اس کے سارے کے سارے اندر بنی ہوئی فائلیں ساری چیٹنگ اور فیس بک کے سارے اکاؤنٹس اور سارے چینلز اور ساری براؤزنگ اور ساری ہسٹری سب کو دکھا دیں اگر آپ تیار ہوں تو آپ کو مبارک ہے آپ سوشل میڈیا کے خلوتوں کے امتحان میں کامیاب رہے اور اگر آپ جھجکیں ہیزیٹیشن محسوس کریں کہ نہیں اس میں وہ فلاں امیج ہے فلاں تصویر ہے فلاں میوزک ہے یہ دین کا ایک فقیر عالم طالب علم انسان پنجاب اتنی دور سے مہمان آیا ہوا یہ کیا سوچے گا کہ یہ ایسا بندہ ہے نماز بھی پڑھتا ہے اپنے موبائل میں یہ گند بھی رکھتا ہے م. اگر آپ کو وہ دکھاتے ہوئے ہیشن اور شرم محسوس ہو تو پھر آپ کو ڈرنا چاہیے کیا مت کر دی جب اللہ دکھائیں گے کیونکہ پیش کرم آئے گی بیٹے بیٹھے کیسا عبادت کاری لینا ہے اللہ کا کہ سب ایسی چیزیں پیلی سب ایسے اکاؤنٹ ختم کر دیں سب ایسے فرینڈس جو آپ کو ایسی چیزیں بھیجتے ہیں ان کو ہمیشہ کے لیے شہر بھاب کہہ دیں اور سب ایسے گروپ لفٹ کر جائیں اور سب ایسے فیک اکاؤنٹ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں اور ایسی کال اور ایسے نمبر اور ایسے پورے کے پورے سلسلے اور ایسے چینلز جو آپ کو غلط راہوں پہ لے کے جاتے ہیں ان کو ختم کریں اگر آپ نے ایسے فرینڈس اور ایسی دوستیاں سوشل میڈیا پہ ختم نہ کی تو قیامت کے دن یہ دوست آپ کے دشمن ہوں گے اور آپ اپنی انگلیاں چبا چبا کے کہیں گے کاش میں نے ان کو دوست نہ بنایا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما دے آخر دعوانا آخرا شکد ملا کے